نشم ویم اما بادم من اللہ عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر و سلام پڑھی علِّ علیٰ على دنہ و مولانا ہم سعید دنا و مولانا ہم ابارک وسلم صلاۃ وسلم دیا الله اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے دل میں قرآن و حدیث کی محبت عطا فرمائی اور یہی محبت ہے جو ہمیں اس موسم میں بھی قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر لے آئی اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر کریں کم ہے یقیناً کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو دین کی خاطر تکالیف برداشت کرتے ہیں آپ کا آنا مبارک ہے آپ کا جانا مبارک ہے بس ایک عزم کر لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برس رہی ہو اور رحمتوں کی بارشیں ظاہری اور بادنی ہو رہی ہوں تو انشاءاللہ عزوجل ہم قرآن و حدیث کی باتیں سننے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور بارش اگر ہوئی تو بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ قرآن و حدیث کی باتیں اسی طرح دل جمعی اور ذوق و شوق کے ساتھ ان شاء اللہ سماعت کریں گے اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے سورت المائدہ آیت نمبر تیراسی ساتواں پارہ پہلا رکو سمعلی کہ جب اللہ رب العالمین کے پیارے کلام کو یہ لوگ سماعت کرتے ہیں تو تم ان کی آنکھیں دیکھو ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو چکی ہیں بہتوں پیارے بھائیوں اس آیت کریمہ میں قرآن مجید فوقان حمید کی تاثیر کو بیان کیا گیا اور اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں جب قرآن پڑا گیا تو نجاشی بادشاہ اور عیسائی راغب زار و قطار رونے لگے تو جب قرآن پاکی یہ تاثیر ہے کہ اگر غیر مسلم قرآن کو سنیں تو قرآن اس پر بھی اثر کرتا ہے تو الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں قرآن مجید فلقان حمید سے محبت کرنے والے ہیں انشاء اللہ از وجل آج کا جو بیان ہے ہم توجہ سے سماعت کریں گے اور قرآن مجید فقان حمید کی تاثیر کی برکتوں سے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں ایک اسلامی انقلاب برپا ہوگا یہی قرآن ہے کہ جس کی بدولت مسلمانوں نے ہمیشہ غلبہ کامیابی فتح اور عروج کو حاصل کیا اور یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے متعلق اشاق فرماتا ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا تزكيہ نفس فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی صفائی فرماتے ہيں قرآن کے نور سے اور احادیث طیبہ کے فیض سے انشاء اللہ ہم تزكيہ نفس کریں گے اور ایک خطرناک مرض جو تسکیا نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور وہ مرض کہ جس نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا جس کا عنوان ہے میٹھا زہر یہ ہے بہت میٹھا مگر تاثیر میں زہر ہے یہ میٹھا زہر یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس نے آج مسلمانوں کو دین سے دور کر دیا یہ میٹھا زہر ایسا عنوان ہے کہ جس نے آج مسلمانوں میں محبتیں الفتوں کو ختم کر دیا یہ میٹھا زہر وہ عنوان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے سوچیں ذرا میٹھا بھی ہے اور زہر بھی ہے اسی کا نام دھوکہ ہے اور سب سے بڑا دھوکہ جو ہے جو میٹھا زہر ہے اور ہمارا عنوان ہے وہ ہے دنیا کی محبت دنیا کو ترجیح دینا دنیا پر مر مٹنے کا جذبہ ہونا دنیا کی محبت کو قرآن مجید فقان حمید نے اشاد فرمایا عمل حیات دنیا اللہ متا الغر کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے یہی تو دھوکہ ہے قرآن مجید فقان حمید دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی محبت کو دھوکہ قرار دیتا ہے قرآن مجید فقان حمید سے جب ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ دنیا کی محبت ایک بہت بڑا دھوکہ ہے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اللہ دوبارہ کو بتانا حکیم ہے رب العالمین نے حکمت کے خزانے اپنے انبیاء کو دیے اور تمام انبیاء میں جو ممتاز ہیں حکمت دانائی کمال شفقت میں سب سے بلند و بالا ہیں ہمارے آقا پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلیں اور آپ کیا حدیث سے اس میٹھے زہر اس دھوکے کو اس دنیا کی محبت کے انجام کو اور اس کی حقیقت کو سماعت کیجیے کال ابو حریر اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہرا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو حریرا کو بڑے توجہ سے سنیے گا کہ در حقیقت یہ دنیا کی محبت کے نقصانات اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں اور اس میٹھے زہر اس دھوکے کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ شاء تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی آپ نے فرمایا اے ابو ہرا اللہ عری کا دنیا جمی آحا اے ابو ہریرا کیا میں تجھے ساری دنیا ایک دفعہ میں دکھا دوں اے ابو کیا میں ساری دنیا تجھے ایک ہی دفاع میں دکھا دوں بلا یا رسول اللہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دکھائیے آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدین طیبہ کی ایک وادی میں لے آئے وہاں ایک کڑکٹ کے ڈھیر پر لے آئے جس میں انسانی کھوپڑیاں گندگی پرانے کپڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں پہ فرمایا یا ابا اباہور تھا ہا روس کام اے ابا ہورا یہ کھوپڑیاں یہ ایسے سر تھے جو لالچ کیا کرتے تھے وہ کاملی اور لمبی لمبی امیدیں کیا کرتے تھے سمغیل یومن بلا جلدی اور آج یہ کھوپڑیاں ہڈیاں ہیں جن پر کھال بھی نہیں ہے سمغی العرط ان رمادن اور قریب یہ کھوپڑیاں راکھ ہو جائیں گی خاک ہو جائیں گی وہاں دل ادو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندگی کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے ابو ہریرا یہ تمہارے لذیذ کھانوں کے رنگ, تھے رنگ ہیں یہ رنگ اور قسم قسم کے کھانے تھے اک کا سبوہا مین اک کا بڑی محنت و مشقت سے تم نے ان کھانوں کو حاصل کیا تم مقدفا اور پھر تم نے اسے اپنے پیٹ میں ڈالا پیبو بتونہم فاصبحت اور آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگ اسے گھن کھاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں پھر حضور نے کپڑوں کے چیتروں کی طرف اشارہ کیا وہاں خیر البال اے ابو ہریرا یہ پرانے بوسیدہ کپڑوں کے چیترے کانت ریاشہم ولباسہم یہ تمہارے لباس تھے فأصبحت اور آج ہوا ان چیتروں کو اڑا رہی ہے عظام اور فرمایا یہ ہڈیاں جانوروں کی ہڈیاں ہیں التی کانو یتون اترافل بلا دی کہ جس پر بیٹھ کر لوگ بڑے فخر کے ساتھ شہر با شہر پھرا کرتے تھے فمن کا نبا کی دنیا تو جو یہ چاہے کہ وہ دنیا پل یب کی اسے چاہیے کہ اس پر رونا چاہیے قل ابو حریرا تما بر یشنا خطا اشتدا بکا حضرت ابو حریرا کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری دنیا کا نقشہ ایک ساتھ کھینچ دیا اور پھر فرمایا کہ رونے والے کو اس دنیا پر رونا چاہیے ابو ہریرا کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے نہ ہٹے جب تک زار و قطار ہم نہ روئے میں بھی روتا رہا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم بھی کافی دیر تک روتے رہے اللہ اکبر ذرا غور کریں آج ہم غور کریں تو دنیا کی جو حقیقت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں پوری دنیا کو بیان کر دیا آج جو ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغوں میں لالچ ہے بڑی بڑی امیدیں ہیں اور اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھوپڑیوں کی طرح اشارہ کیا اور فرمایا ان قریب یہ کھوپڑیاں جو ہیں جیسے یہ کھوپڑیاں ہیں ویسے ہی ہمارا حال ہونا ہے اور پھر دنیا کے عظیم الشان کھانے جن کی خاطر تگوزوں اور محنتیں کی جاتی ہیں ان کھانوں کا کیا حشر ہوتا ہے حضور نے بیان فرمایا دنیا اللہ کے نزدیک کس قدر حقیر اور ذلیل ہے حلی پاک سے سماعت کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک کس قدر حقیر ہے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرنا بکری حقیر ہے بیکار ہے تبھی تو لوگوں نے پھینک دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ودی نفسی بھی لدنیا اہ بن اللہ منہاد ہی شاط اعلی اہ لا ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے لوگوں پر بکری جس قدر بے بکت اور ذلیل ہے بکری کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ بے وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا ہے۔ ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضۃ ما ثقى كافر منها شربة ماء۔ آپ نے فرمایا اگر دنیا کی وقت ویلیو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ماں سکا کافرنگ مینہا شربت معائن تو اللہ تبارک کا تعالی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا متوں پیارے بھائیوں جب ہم دینی محفل میں حاضر ہوتے ہیں تو سننے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کاش ہم یہ انداز بنا لیں کہ یہ بیان ہمارے لیے کیا جا رہا ہے اور ایک ایک روایت اور ایک ایک ایک آیت پر ہمیں غور کرنا ہے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے آپ ذرا غور کریں جس رب العالمین کے نزدیک دنیا بے وقت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں آج ہمارے نزدیک دنیا کی کتنی اہمیت ہے دنیا آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں دنیا چلی جائے تو رنجیدہ ہو جاتے ہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کو ایمان کا دشمن قرار دیا فرمایا لتا کم بادی دنیا تا کلو ایمان نہ کم کماتا کلو نار الحق آپ نے فرمایا میرے بعد تمہارے پاس دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت اور اس کا حقیر اور کمتر ہونا بڑے ہی آسان انداز میں سمجھایا اپنے فرمایا اللہ مت دنیا بلاکرتی اللہ مثلو اپ اپنے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے ماں یعلو آشا دو کم سب آمی فل یمر آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑے سمندر میں دریا میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو نکالے تو اس انگلی پر کتنا پانی آ جائے گا تو انگلی پر جو پانی ہے سمندر اور دریا کے مقابلے میں اس پانی کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت نہیں سمندر میں تو پانی کا ذخیرہ موجود ہے اور انگلی پر جو پانی موجود ہے انگلی ڈالنے کے بعد جو پانی انگلی پر لگا رہ گیا آپ نے فرمایا دنیا آخرت کے مقابلے میں اس سے بھی کم تر ہے حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی زمین اناج کے دانوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک پرندہ آئے اور ایک ہزار سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کر لے جائے آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ سارے دانے اناج کے کتنے سالوں میں اٹھ جائیں گے اب سوچیں کہ یہ جو شہزادہ لون ہے اسی کے اندر اگر اناج کے دانے بھر دیے جائیں تو لاکھوں کروڑوں اربوں دانے آ جائیں تو پوری کائنات پر کتنے دانے ہوں گے پوری زمین پر پھر فرماتے ہیں ایک پرندہ ایک ہزار سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کے جائے آپ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ سارے دانے کب اٹھ جائیں گے اللہ اکبر حضرت امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی دانوں کے اٹھنے کا امکان ہے لیکن آخرت کی زندگی اس سے بھی وسیع ہے کہ کروڑ ارب خرب سال بھی نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اب ہم نے اپنی زندگی گزار لی اب ہمیں نہیں معلوم کہ اب ہماری زندگی کی کتنے سال باقی ہیں اور یہ چالیس پچاس سال تو کہنے کی باتیں ہیں ورنہ ایک لمحے کا معلوم نہیں ہم میں سے کوئی قسم کھا کر یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر پہنچ سکیں گے صبح کا صورت دیکھ سکیں گے جب دنیا اتنی بے وقت ہے بے اعتبار ہے فانی ہے تو بندہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو فوقیت دے اور ترجیح دے حضرت علیہ نعلی نبینہ علیہ سلاۃ والسلام نے ایک ہزار سال سے زائد عمر پائی ساڑھے نو سو سال آپ نے تبلیغ فرمائی جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو ایسا پایا ایک ہزار سال سے زائد عمر آپ کی ہوئی ہے آ فرماتے ہیں میں نے دنیا کو ایسا پایا کہ ایک چھوٹا سا مکان ہو اس کے دو دروازے ہوں ایک دروازے سے کوئی داخل ہو اور بغیر رکے دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے میں نے دنیا کو اتنا بے وقت پایا قرآن وجیف حمید اشارت فرماتا ہے سورت المؤمنون آیت نمبر 112 قال کم لبیز تم فی الدی عدد کل بروز قیامت اللہ رب العالمین لوگوں سے فرمائے گا یہ بتاؤ تم دنیا میں کتنے سال رہے اولو لبسنا یومن او باغ یوم وہ جب آخرت میں پہنچیں گے اور آخرت کی وسعتوں کو دیکھیں گے تو اس مقابلے میں دنیا بڑی حقیر محسوس ہوگی تو وہ کہیں گے مالک کو مولا ہم شاید دنیا میں ایک دن رہے ہیں بلکہ ایک دن سے بھی کم رہے ہیں فص ال ہمیں نہیں معلوم گنتی شمار کرنے والوں سے پوچھ لے اے مالک و مولا تو ان سے دریافت کر لے قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا اِلَّا بِزْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا میں بہت تھوڑے رغے ہو لیکن کاش تمہیں یہ حقیقت پہلے معلوم ہو جاتی کہ دنیا کی حقیق زندگی ہے وہ فانی ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں انسان اپنا مال مال کرتا ہے میرا مال میرا مال میرا, میرا بینک بیلنس میری کوٹھیاں میرے بنگلے میری کاریں اسی پر فخر کیا جاتا ہے اسی پر ظلم اور ستم کی آندیاں چلائی جاتی ہیں اسی پر انسان غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے گناہوں میں پڑ جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کی حقیقت کو بیان کیا آپ نے فرمایا اتیتن نبی بہو یکرو حضرت عبداللہ بن شخیر آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا بہو یکرو اللہ کو متقاصل و حتاثر تم میں حضور کی بادمہ میں حاضر ہوا تو حضور قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے تمہیں برباد کر دیا اللہ کو مال کی خواہش کثرت کی خواہش حتا ضر تم یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا بینک بیلنس میری دکان میرا کاروبار میرا بنگلہ میری عزت میرا منصب انسان کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال وہ ہل لکا یبنا بھر میں انسان کا مال تو صرف وہی ہے ما تا تا جسے تا لیا اور فنا کر دیا وہ تیرا مال ہے او لبیستا فاب لئیتا اور جو پہن کر پرانا کر دیا وہ تیرا مال ہے او تبتا اور جو تم نے صدقہ کر دیا اور رب کی بارگاہ میں بھیج دیا وہ تیرا اصل مال ہے اور باقی مال تیرا نہیں تیرے ورثا کا ہے حقیقت یہی ہے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوں دس بنگلے ہوں ہزاروں پلاٹس ہوں ارب پتی آدمی ہو لیکن اگر آنکھ بند ہو جائے تو بتائیے اس کا مال تو نہیں ہے اس کی ورثا کا مال ہے اور آنکھ بند ہوتے دیر بھی نہیں لگتی ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے جسم میں کون سے جراثیم پرورش پا رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے مقدر میں کون سی بیماری لکھی ہوئی ہے کون سا حادثہ لکھا ہے کون سا دن ہماری موت کا دن ہے لمحہ بلحا ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں یقیناً کامیاب وہی ہے جو اس مال کو صدقہ کر کر رب العالمین کی بارگاہ میں بھیج کر اپنے مال کو محفوظ کر لے کیا فرمایا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کتنی پیاری سوچ عطا فرمائی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بکری ذبح ہوئی اور بکری کو پکایا گیا اور دن بھر ہم صدقہ دیتے رہے خیرات کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا اے عائشہ بکری میں سے کیا بچ گیا بکری میں سے کیا بچ گیا میں نے عرصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ تو اللہ کی راہ میں دے دیا اب ایک دستی بچ گئی ہے کتنی پیاری سوچ حضور نے عشاد فرمائی کتنی پیاری سوچ عطا فرمائی آپ نے یوں مت کہو بلکہ یوں کہو سب کچھ بچ گیا ایک دستی فنا ہو گئی کہ جو ہم کھائیں گے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ باقی رہنے والا الا ان دنیا مل سن لو پوری دنیا ملعون ہے لانتی ہے و ملعون ما ماح اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے الا ذکر اللہ مگر وہ کام جس میں اللہ کی یاد کی جائے وما واہو اور نیک امال تو نیک امان اللہ کی یاد اور دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ کر پوری دنیا معلوم ہے اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ دنیا سے ہماری مراد جب بھی ہم دنیا کی مذمت کرتے ہیں تو دنیا سے ہماری مراد ہوتی ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور جو چیز ہمیں اللہ کی طرف لے جائے وہ دنیا نہیں ہے وہ بھی آکرت ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے اور وہ بھی بڑی برکتوں والی چیز ہے مثلا اگر شخص کھانا کھاتا ہے اور کھانا بقدر ضرورت کھاتا ہے حلال کمائی سے کھاتا ہے فضول خرچی نہیں کرتا سنتوں کو محوز رکھ کر کھانا کھاتا ہے اور نیت یہ ہے کہ میری صحت اچھی ہو مجھے قوت ملے تاکہ مجھے آج رات تحجد کی نماز پڑھنی ہے میں اللہ کی عبادت کر سکوں رمضان آنے والا ہے میں اپنی صحت کا خیال رکھوں مجھے یادگار رمضان گزارنا ہے تو پھر یہ کھانا اور اپنی صحت کا لحاظ رکھنا یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بھاگا بھاگا جا رہا ہے سابۂ اکرام علی مریدوان نیرس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جس طرح دنیا کے لیے بھاگ رہا ہے کاش و آخرت کے لیے بھاگتا اردو نے ورنہ اس طرح مت کب ہو اگر یہ اس لیے جا رہا ہے رزق حلال کمائے اور کسی کا محتاج نہ ہو اس کی اولاد کسی کی محتاج نہ ہو وہ اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرے ان کی ضروریات پوری کرے غریبوں کی مدد کرے اور وہ رزق حلال کما رہا ہے فرائض واجبات کی ادائیگی کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی راہ میں نہیں ہے بلکہ یہ رزق حلال کمانا بھی اللہ کی راہ آپ نے فرمایا اگر مال کے لالچ میں بھاگ رہا ہے مال جمع کرنا مقصود ہے تو پھر آپ نے فرمایا یہ شیطان کی راہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ دستخان پر بیٹھتا ہے اور اپنے بی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے رشق حلال کا پہلا لکمہ جب وہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے لکمی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا تو پتہ یہ چلا کہ ہرگز ان باتوں کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا سے تعلقات توڑ دیں جنگلوں ویرانوں میں چلے جائیں غاروں میں چلے جائیں روزی کمانا تعلیم حاصل کرنا شادی کرنا بال بچوں کی پرورش کرنا چھوڑ دیں ہرگز ہرگز ان باتوں کا یہ مطلب نہیں بلکہ جب بھی دنیا کی مذمت کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے انسان دنیا کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے نمازوں کو قضا نہ کرے حرام میں مبتلا نہ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشادات کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے دنیا کی برائی سے دامن کو بچانا ہے پھر یہ دنیا میٹھا زہر نہیں ہے اگر ہم اس لوجک کو سمجھ گئے اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے کہ شریعت کی پابندی کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی دنیا کی محبت سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے دنیا کی محبت کی خاطر گناہ نہیں کرنے دنیا کو ٹھکرا دینا ہے رب کے فرمان کو نہیں ٹھکرانا جب یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک پاکیز زندگی ہم نے گزاری تو یہ دنیا ہمارے لیے میٹھا زہر نہیں ہوگا بلکہ انشاءاللہ اللہ یہ دنیا ہمیں میٹھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی اور باقی دنیا کی ہر چیز بری نہیں ہے حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ جو تصوف کے امام ہے آپ نے فرمایا اصل جو برائی ہے وہ دنیا کی محبت ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھوپڑیوں میں ہوتے ہیں جنگلوں ویرانوں میں ہوتے ہیں لیکن دل میں دنیا ہوتی ہے دنیا کی محبت پڑی ہوتی ہے اور بعض ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ دکانوں پر ہوتے ہیں کاروبار پر ہوتے ہیں لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ کاروبار پر بیٹھ کر بھی دین کی خدمت کرتے ہیں کاروبار پر بیٹھ کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں ابھی چند دن پہلے بھائی مجھے ملے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دین کی تبلیغ کا یہ ذریعہ اپنایا ہے کہ میں دیانت داری سے کاروبار کرتا ہوں اصلی یا نقلی مال کی پہچان لوگوں کو بتاتا ہوں پاکستانی یا امپورٹیڈ جو مال ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں نفع کچھ کم لیتا ہوں حسن اخلاق سے پیش آتا ہوں لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں پھر میں اس متاثر ہونے سے یہ فائدہ اٹھاتا ہوں کہ انہیں نماز کی دعوت دیتا ہوں الحمدللہ سینکڑوں بھائیوں کو میں نے نمازی بنا دیا اب بتائیے یہ دکان پر بیٹھنا دنیا نہ ہوا بلکہ دین کے لیے بیٹھنا ہوا اور ان کی یہ سوچ ہے بڑی پیاری سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ دکان پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور دکان پر اکثر وہ لوگ آتے ہیں جو نمازی نہیں ہوتے تو دکان پر بیٹھ کر میں زیادہ لوگوں کو نماز کی دعوت دے سکتا ہوں تو یہ سوچ بن جائے اور انسان اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے تو پھر یہ دنیا قابل مذمت نہیں بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی آپ نے وہ حدیث پاک بات ہوگی نبی صلی اللہ رش کرنا چاہیے یعنی یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے آپ ایک تو وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا وہ دن رات قرآن کی تعلیم کو عام کر رہا اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا وہ دن رات وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے آپ نے فرمایا اسے دیکھ کر یہ تمنا کرنی چاہیے کہ مالک کو مولا مجھے بھی ایسا بنا دے پتہ ہی چلا مال یہ دنیا کی مطلقاً مذمت نہیں بلکہ یہ مال بسا اوقات اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے مہاجرین فقراء نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے گزار ہو یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مالدار لوگ ہم سے آگے نکل گئے انہوں نے پڑھنا وہ کیسے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں ساری وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں دن کو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نواز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں ابھی اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں تو اس میں تو ہم دونوں برابر ہیں لیکن وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مانگ تو آپ نے پڑھنا میں تمہیں ایک ایسی تصویر سکھاتا ہوں کہ تم وہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مالداروں سے آگے کر دے گا آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر صحابہ کرم پڑھنے لگے پھر چند دن گزرے تو صحابہ کرم حضور کی بارگاہ پھر آئے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ ہم سے آگے نکل گئے کیونکہ اس تسبیح کا بھی انہیں علم ہو گیا اب وہ یہ تصویر پڑھنے لگے تو اب یہ اور ہم برابر ہو گئے تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل اللہ تعالی جسے چاہے عطا فرمائے تو گویا کہ مال موجود ہو بندہ اس کے حقوق ادا کرے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے خوب نیکیاں کرے اور خوب مال اللہ کی راہ میں دے تو یہ مال اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ حضرت انس کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ امی سلیم حضرت انس کی والدہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مال اور اولاد نے برکتیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے مال اور اولاد کی دعائیں کیں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا اے عمر یہ مال لے لو تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کسی محتاط کو دے دیں اردو نے پھر دوبارہ فرمایا اے عمر یہ مال لے لو آپ نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کوئی اور محتاج اسے دے دیں حضور نے فرمایا اے عمر یہ مال لے لو جب تمہارے پاس مال آئے اور تمہارے دل میں لالچ نہ ہو اور بغیر سوال کے تم حاصل کرو تو پھر اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں حضرت حکیم بن حضام کہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے مال کو حضور نے فرمایا جو شخص اس دنیا کے مال کو بغیر کے لے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے اور جو مال کا لالچی ہو جائے گا اللہ تعالی اسے برکت نہیں دے گا وہ اس طرح ہوگا جیسے کوئی شخص کھانا کھاتا ہو اور پیٹ نہ بھرتا ہو ایسا ہی حال اس کا ہو جائے گا مطمئن پیارے بھائیوں ان تمام روایتوں کو پیش کرنے کا مقصد صرف اور یہی ہے کہ جہاں بھی قرآن و حدیث میں مال کی, کی مذمت کی گئی اس سے یہی مراد ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ اور اس کی رسول نافرمانی کرنا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب مجھے بتائیے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ کتنے مالدار تھے اتنے مالدار تھے کہ پورے پاکستان کے بڑے سے بڑے مالدار ان کی مالداری کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن کیا آپ ان کو دنیا دار کہیں گے ہرگز نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے دنیا میں رہ کر آفرت کا سودا کر لیا اور کس مقام پر پہنچے آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الملائکہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن سے فرشتے خیا کرتے ہیں فرشتے بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں رفیق قروڑ پتی عرب پتی سے بھی زیادہ حضرت عثمان غنی مالدار ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں لکل نبی رفیق ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق اور ساتھی ہوگا اور رفیقی عثمانوں اور میری میرا جنت کے ساتھی حضرت عثمان ہوں غزم دبو کے موقع پر آپ نے سو اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کی حضور نے فرمایا آپ نے مال اللہ کی راہ میں دینے کی اور تدغیب دی تو حضرت عثمان غنی اللہ تعالی کیا رسول اللہ دو سو اونٹ حضور نے مغید مال کی ترغیب دی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی تین سؤون اس موقع میں حضور نے فرمایا مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِنَ بَعْدَ حَدِهِ آج کے بعد حضرت عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا اور ترمیدی کی روایت ہے کہ ہزار اشرفیاں سونے کی اشرفیاں ہزار اشرفی کا مطلب ہوتا ہے 4 کلو سونا۔ ایک اشرفی تقریباً چار گرام سے زائی کی ہوتی ہے تو چار ساڑھے چار کلو سونا پیش کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ آپ کو جنت کی بہتر رضوان کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور پھر فرمایا یہ میرا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے آپ نے تشبیح دی اس کی وجہ سے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو افضل سمجھتے تھے مسجد نبوی شریف کے لیے جگہ کی ضرورت ہوئی حضور نے فرمایا کون ہے کہ جو مسجد نبوی کے لیے جگہ پیش کرے اور اس کے بدلے جنت میں اعلیٰ جگہ حاصل کر لے حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ پیش کی جب دیر کنواں وہ مدینے کا کنواں جو مدینے میں ایک ہی میٹھا کنواں تھا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صابر کرام کو اس کنویں کے خریدنے کی ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر جنت کسودا کر لیا آپ مجھے بتائیے کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کوئی دنیادار کہہ سکتا ہے اس قدر مال ہونے کے باوجود آپ نے کبھی مال کا حصہ لالچ نہیں دیا آپ کے دل میں مال کی محبت نہ تھی بلکہ آپ دن رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے اور آپ کے مال خرچ کرنے کا عالم یہ تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنگ دست کو اناج لینے کے لیے ادرت عثمان غنی کی آپ کے گھر بھیجا حضرت عثمان غنی کے گھر پر وہ پہنچا دستک دینے ہی والا تھا کہ اندر سے حضرت عثمان غنی کی یہ آواز آئی کہ آپ اپنے پوچھ رہے تھے کہ بڑے افسوس کی بات ہے رات کو تم سو گئی اور چراغ بجانا کیوں بھول گئی چراغ پوری رات جلتا رہا اور تیل کا نقصان ہو گیا تو اس نے سوچا کہ جو تیل کے لیے اتنا کو رہے ہیں وہ مجھے کیا دیں گے مجھے تو بہت زیادہ ضرورت ہے واپس جانے لگا پھر خیال آیا کہ حضور پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا پھر دوبارہ حضرت خدمت ہوا دروازے پر دستک دی تو اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باہر سے مال آیا تھا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ اس شخص کو لے کر خیمے میں گئے اور برما دیکھو یہ اناج موجود ہے تمہیں اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اس میں سے جتنا تمہیں چاہیے اٹھا کر لے جاؤ یہ تمہارا ہے جب سنیے سنا تو خاموش آپ کا منہ دیکھنے لگا اپنے نے میں کیا مانجرا ہے تو کہنے لگا کہ یہ ماجرا ہے کہ آپ اس چراغ پر اتنا افسوس کیوں کر رہے تھے اپنے نے میں بات دراصل یہ ہے کہ وہ پوری رات جلتا رہا تیل کا نقصان ہو گیا وہ کسی کے کام نہیں آیا فضول نقصان ہو گیا تو فضول مال ضائع ہو تو اس پر افسوس ہونا چاہیے اور جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں مال دینے سے ضائع نہیں ہوتا ہوگا غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مال دیتے آپ اس کا اندازہ لگ رہیے صرف ایک غزبے کی بات کر رہا ہوں حضور نے کئی غزلے لڑے ہیں لیکن ایک غزبے میں غزل کبوک میں حضرت صدر مولانا نگیم الدین مراد آبادی رحما تفصیل فضائن اور ارفان میں آپ اشار فرماتے ہیں کہ آپ نے اس ایک غذبے کے موقع پر دس ہزار دینار دیو جس کی موجودہ ویلو تقریباً پینتالیس کلو سونا بنتا ہے اور آپ نے اس کے علاوہ دس ہزار مجاہدین کا پورا خرچہ دیا ہے اور اس کے علاوہ نو سو اوپ دیے اور سو گھوڑے دیے یہ ایک نظمے میں آپ کی ثقافت کا یہ عالم ہے حضرت عثمان رضی اللہ کے مطابق اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ دنیا دار ہیں تو کتنی بڑی کوتا ہے ان تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ میٹھا زہر دنیا کی محبت ہے وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جانے سے روک دے وہ محبت جو ہمیں گناہوں پر ابھار دے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ماشاءاللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی خزانے کی تفصیل سن کر اب تو ہمارا بھی دل یہ چاہتا ہے دعا ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول حلال کمائی ہو شب اور حرام سے پاک ہو ناجائز ذرائع سے پاک ہو غرور تکبر فخر نہ ہو جزی انتشاری ہو اور کنجوسی نہ ہو خوب اللہ کے رحمے مال دیتا ہو مال کی محبت ہرس نہ ہو لالچ نہ ہو اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ ہو, تعالیٰ عنہ جیسا دل بھی ہو کہ دنیا کے ہزاروں معاملات کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا عثمان غنی اس طرح نماز ادا کرتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے آج ہماری نمازوں کا عالم اور حضرت عثمان غنی اس قدر مالدار ہونے کے باوجود اللہ کی طرف توجہ کو دیکھے قبرستان جاتے تو قبر کو دیکھ کر زارو قطار روتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی بھیگ جاتی لوگ پوچھتے تو آپ کہتے لوگ کہتے کیا بات ہے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوں آپ جب قبر کا ذکر سنتے ہیں تو بہت روتے ہیں جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں آپ یہ شاعر فرماتے بھائیوں قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے اس میں کامیاب ہو گیا تو بقیہ منازل بھی کامیاب ہے اور اس میں ناکام ہو گیا تو اگلی منزلیں میں ناکام اگر ایسی سوچ مل جائے تو پھر صبح اللہ لیکن ایسا عام طور ہوتا نہیں یہ تو حضور کی نظر عنایت تھی یہ حضور کا کرم تھا اتنا مال ہونے کے باوجود نمازوں میں اس قدر خوشی اردو بھی تھا ماں سے محبت نہ تھی لیکن آج ہمارا تو یہ عالم ہے علمان والی اگر ایک بزنس کر کے آ جائے ایک سودا کر کے آ جائے تو نقصان ہو جائے تو غم کے اندر کتنے دنوں تک نماز میں دل نہیں لگتا اور اگر نفع ہو جائے تو خوشی میں دل نہیں لگتا کون سی ایسی نماز ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک دو رکعت بھی ہم نے توجہ سے ادا کی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے فیض کا مرکز ہے حکمت و دانائی کے خزانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ پیش کیا اگر آپ چاہتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اختیارات دیے تھے اسے اندازہ لگائیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سوئے ہوئے تھے وہ چٹائی کے بستر تھا چٹائی بچھی ہوئی تھی تو ایک عورت خاتون جب گھر پر آئیں تو انہوں نے چٹائی بچھی دیکھی چٹائی کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے تو میں نے آس کیا کہ یہ حضور کے بستر مبارک ہے وہ خاتون اپنے گھر پہ گئیں اور روئی کا غزلہ سیا اور گزلہ سی کر وہ انہوں نے جگہ رکھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائی تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ یہ روئی کا گدرا کہاں سے آیا تو انہوں نے سارا واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کیا میں دنیا کی سہولتیں حاصل نہیں کر سکتا حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کی بن میرے ساتھ چلیں لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے حضور نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دیا حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کسی چیز کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے کوئی چیز موجود نہ تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دنیا مثالی شکل میں آئی اور دنیا نے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے قبول کر لیجیے تو آپ نے فرمایا دور ہٹ جا مجھ سے اور میں نے اس دنیا کو اپنے آپ سے دور ہٹا دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرصیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بستر بہت سخت ہے کچھ نرم بستر رکھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا آپ نے فرما مجھے دنیا سے کیا لگاؤ اللہ کا راک کا شجا بن تم راہ رکھا میری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک مسافر ہو وہ سونے کے لیے آرام کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر سوار ہو کر روانہ ہو جاتا ہے مجھے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے بخاری رنی اللہ آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں تین دن سے پہلے پہلے سارا مال اللہ کے راہ میں دے دوں سونا جمع کر کے نہ رکھ عثمان غنی کا خزانہ تو سبھی ہی مانگتے ہیں لیکن کیا آپ نے تاریخ مطالعہ کیا ہے عثمان غنی نے کوئی بنگلہ نہیں بنایا حضرت عثمان غنی نے کوئی محل نہیں بنایا آپ کچے گھر میں رہا کرتے تھے حضرت عثمان غنی نے کوئی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا آپ کی عجزی انکساری خشیت اور اللہ کی راہ میں مال آپ اس قدر دیتے تھے کبھی آپ نے مال کو جمع ہی نہ کیا یہ تو حضور کی دعائیں تھیں کہ اتنا دینے کے باوجود مال ختم ہونے کے بجائے اور ہی بڑھ جاتا تھا ہماری طرح نوٹوں کو گرنا بینک میں جمع کرانا بینک بیلنس بڑھانا اور ہر وقت مال ہی کی دھن سوار ہو جانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے اور اگر ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں تو حضور تو مال و دولت سے دور رہے صحابہ کرام میں بھی دو چار صحابہ کرام ہیں بہت کم کہ جو دنیاوی اعتبار سے مالدار تھے لیکن پھر بھی ان کی جو زندگی آپ کے سامنے پیش کرتی دی گئی تبھی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ مال کو جمع کرنے سے اس اس قدر بچتے تھے کہ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایک دن کہیں سے مال آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے بنوایا بلال اس مال کو اللہ کے نام میں قرض کرے اور آپ گھر پہ نہیں گئے مسجد نبوی شریف میں بیٹھے رہے اب جلو افروز رہے حضرت بلال آئے عرض گزار گڑے نبی راہ وسلم نے پوچھا کیا سارا مال تقسیم کر دیا وہ کہنے لگے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال بج گیا ہے یہ ہے کہ رات ہو گئی اور غریب لوگ مجھے ملے نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر پر مال ہو تو میں گھر پر نہیں جاؤں گا آپ نے پوری رات مسجد نبی شریف میں گزاری کل دوسرے دن سارا مان حضرت دلال نے تقسیم کر دی اس کے بعد آپ جو ہے گھر مبارک کو تشریف لے گئے یہاں پر شیطان لگین بڑا خطرناک وار کرتا ہے تم یہ باتیں سنتے ہیں نا شیطان یہ کہتا ہے ایک, ایک ہی جملے کے اندر ساری تقریب پر وہ پانی پھیر دیتا ہے شیطان کہتا ہے ماشاءاللہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر کہاں وہ اللہ کے نیک بندے اور کہاں ہم وہ نظار ہم روی چل سکتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے ہمارے تو بس کی باتیں نہیں ہے وہ تو شان والے تھے اور نبی کی تو شان بہت بلند والا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں پتہ اتنا نبی کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے لفت کانا لقم پی رسول اللہ یہ اس وقت فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری اے لوگوں تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے تو حضور کی سیرت حضور کی سنتیں ہمارے اپنانے کے لیے ہیں لیکن چلیں ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ ہم کل جائیں اور سارے خزانے خالی کر دیں اور ہم کچے مکانات میں رہنا شروع کر دیں یہ ہمارے نفس پر بہت بھاری ہے لیکن چلیں ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندی کریں دنیا کی خاطر گناہ نہ کریں اپنے آپ کو بد سے بچائیں ہر سے دادت سے حصر سے کینے سے بغض سے عداوت سے مسلمانوں کی دل آزاریوں سے بچائیں زکوٰۃ تو پوری دیں آج مسلمانوں کی اکثریت زکات پوری ادا نہیں کرتے ہم کم از کم کسی رشتہ دار میں یہ پڑوس میں کسی غریب کو جانتے ہوں اس کی مدد تو کریں ہم مال سے محبت تو نہ کریں ہم مال کے غم میں نمازوں کو قرضہ تو نہ کر دیں یا مال کی لالچ میں اور دکان پر بیٹھے ہیں نمازیں ضائع ہو رہی ہیں جماعتیں چھوٹ رہی ہیں یہ تو نہ کریں کم از کم فرائض و واجبات کی تو پابندی کریں علی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا کو وقت نہ دی بلکہ دنیا کی مذمت فرمائی اور آپ نے فرمایا حب الدنیا راسو کل خطی کیا اشاد ہے سبحان اللہ آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ اور ہر برائی کی جڑ ہے نبی حکومت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلم پر کٹان جائیے الفاظ مختصر ہیں لیکن گہرائی کتنی ہے سنیے دنیا رسو کل خطی عطل دنیا کی محبت جسے ہم نے میٹھا زہر کا نام دیا ہر گناہ اور برائی کی جڑ ہے واقعی آج یہ دنیا کی محبت ہے کہ بھائی بھائی سے دور ہو گیا نوز بلام ظالب ایسے دنیا دار لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کی تمنائیں کی جا رہی ہیں انتظار ہو رہا ہے کہ باپ مرے تو جائیداد ملے محبت نفرتوں میں تبدیل ہو گئی ال پتیں دوریوں میں بدل گئی دنیا کی دولت کی خاطر دوستیاں ختم ہو گئی دنیا کے حصول ہی گئی انسان قرضہ لیتا ہے اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے اور اس وقت سودی قرضہ لینے میں بھی کوئی دریر نہیں کی جاتی سودی قرضہ ہو کہ غیر سودی قرضہ ہو قرضہ ایک بہت بڑا وبال ہے ابھی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بات یہ دعا کیا کرتے اے مالک و مولا مجھے سے محفوظ فرما صحابہ نے آس کیا رسول اللہ آپ سے بچنے کی اتنی دعا کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ بہت بڑا وبار ہے کہ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے اور جھوٹا وعدہ بھی کرتا ہے دکھ لیجیے کہ جتنے مقروض ہیں اکثر جھوٹے وعدے کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہاں کل پیمنٹ ہو جائے گی پرسوں پیمنٹ ہو جائے گی دھکے کھلاتے ہیں بلکہ نعوذ باللہ بلان ظالم دنیا کی محبت ہی کی وجہ سے انسان قرضے کو دبا لیتا ہے جان بھول کے قرضہ نہیں دیتا حالانکہ شرع مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا قرضہ لیا ہو اور وقت پورا ہو جائے وہ مطالبہ کرے تو اپنے گھر کے سامان کو بیچ کر بھی قرضہ ادا کرنا ہوگا لیکن قرضہ ادا نہیں کرتے کن کرتے ہیں پھر کہتے ہیں مارکیٹ فیصلہ کرے گی کمپرومائز کر لو ہم نے پینتیس لاکھ روپے لیے بارہ لاکھ پر سودا کر لو باقی معاف کر دو اس طرح زبردستی کرنے سے معاف کرنے سے معاف بھی نہیں ہوتا اور اعلیٰ حضرت امام سنت فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے تین پیسے لیے ہوں گے تو کل بروز قیامت اس کے کفارے میں سات سو نمازیں با جماعت دینی پڑ جائیں گی ایک نماز با جو مقبول ہو ہم نے کہا ادا کی سات سو وہ نمازیں دینی ہوں گی جو با ادا کی اور مقبول بھی ہوں تین پیسے کے بدلے میں آج تو اللہ کو ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی نماز جنازہ فرماتے ادا فرماتے تو پہلے یہ سوال کرتے کہ اس پر قرض تو نہیں ہے اگر تین درہم کا قرض ہوتا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے آپ فرماتے کہ تم اپنے بھائی کی نماز جنازہ ادا کرو میں ایسے شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا کہ جو حالت کے قرض میں انتقال کر دے ہاں اگر کوئی مرنے والے کے پاس اتنی جائیداد ہوتی کہ قرضہ ادا ہو سکتا یا کوئی شہادی کہتے یا رسول اللہ اب طرف فرما دیجئے میں ذمہ داری لیتا ہوں میں قرضہ ادا کر دوں گا تو آپ نماز جنازہ ادا کرتے ورنہ نماز جنا نہ دیا جانا کرتے دنیا کی محبت ہی خاطر انسان قرضہ دبا لیتا ہے یہ دنیا ہی کیا کی محبت ہے کہ انسان حرام میں سود میں ناجائز لین دین میں ملوث ہو جاتا ہے انسان دنیا ہی کی محبت میں غرور و تکبر کا پتلا بن جاتا ہے سینہ تان کر سینے کے گرے کے بٹن کھول کر جوتے پٹک پٹک کر وہ چلتا ہے اپنی کار سے غرور و تکبر سے نکلتا ہے یہ دنیا کی مستیاں ہیں خبر دنیا رقص کل قطیت صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کی محبت ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ محبت نکل جائے سب کچھ ہو جاتا ہے آج دنیا کی خاتل ہی تو دیکھا دیکھی اور نام و نمود کے لیے ہم اپنے پیشے کو اڑا دیتے ہیں لاکھوں برباد کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو اپنی دیجی بچوں کو ہم تباہ کر دیتے ہیں دیکھ پردہ عورتوں کو لے کر گھومتے ہیں غیرت مٹ جاتی ہے بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے پلان بناتے ہیں پھر پھر کی کی خبر امید میں ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے موت کی خبر آ جاتی جیر کو فکر تھی کہ ایک ایک, ایک دس کی موت آ پہنچی حضرت جان واپس کی کیجیے یہ دنیا کی محبتیں ہیں یہ دنیا کی مستیاں ہیں یہ دنیا کی الفتح ہیں جس نے ہمیں تباہ کر دیا آج یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے کہ شادی بیاہ میں ناجائز رسومات پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے آج یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے آج ہماری گفتگو جھوٹ غیبت چگلیاں وعدہ خلافیاں اور نہ جانے کش قدر گناہوں میں پڑے ہوئے آج یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے کہ موجن ہمیں بلا رہا ہے رسلایا فلا آؤ نماز کی طرف آؤ بھلائی کی طرف اللہ کا منابی بھی رہا ہے یہ دنیا کی محبت تو ہے دکان چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا یہ دنیا کی تو محبت ہے کہ نقلی مال اصلی کے کر بیچ دیتے ہیں ملاوٹ کی جاتی ہے ایک ہی حدیث پورے بیان کا نچوڑ ہے حب دنیا رس کل خطیت دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اب آئیے آخر میں ہم یہ کریں کہ دنیا کی محبت نکلے تو کیسے نکلے اور اس بیماری سے علاج کیا ہے اس بیماری سے علاج سے پہلے دنیا کی محبت کی تباہی بھی سن لیں حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا کی محبت جس کے دل میں آ جائے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو گئی اور فرمائے اللہ تعالیٰ چار غم اس پر مسلط کر دیتا جس کا بس دنیا ہی دنیا جس کے ذہن میں دنیا ہی دنیا ہے اور دنیا ہی کے حصول کے لیے ساری کوشش ہو رہی ہے قبر آخرت کی فکر بالکل نہیں تو فرمائے اللہ تعالیٰ چار مصیبتیں اس پر نادل کرتا ہے ایک تو ایسا غم دے دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا ایسی مصروبیت دیتا ہے جو کبھی جس سے کبھی فرصت نہیں ملتی ایسی موتازی دیتا ہے کہ کبھی وہ دل کا مالدار ہوتا ہی نہیں جتنا بھی مال ملے اس کی ہرس و لالچ بڑھتی جاتی ہے اور فرمایا ایسی امیدیں اور ایسی خواہشات اسے دی جاتی ہیں کہ جس کا کوئی اینڈ اور اس کا ختم اختتام نہیں آتا حضرت عیسیٰ علیہ والی سلاۃ وسلام ایک بستی سے گزرے عذاب آیا تھا سب ہلاک ہو گئے آپ نے مردوں سے پوچھا بستی والوں تم پر آزاد کیوں آیا تو انہوں نے کہا ہم دنیا سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہیں دنیا سے کیسی محبت تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ جیسی ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر ہمیں دنیا سے محبت تھی دنیا آتی تو خوش ہو جاتے جب دنیا چلی جاتی تو ہم غمگین ہو جاتے اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے نقصانات دنیا کی محبت الفت نے ہمیں تباہ کر دیا آج وہ محبتیں الفتیں ختم ہو گئیں جو آج سے چند سالوں پہلے ہمارے اسلاف میں آج سے سو دو سو سال پہلے جائیے تو ہمارے بزرگوں میں جو محبتیں تھیں الفتیں تھیں آپس میں وہ سب ختم ہو گئی تو اب اس کا علاج کیا کیا جائے یہ واقعی ایسا زہر ہے جو اتنا میٹھا ہے کہ جس میں تباہ ہونے والے کو تباہ ہونے سے پہلے اس کا علم ہی نہیں ہوتا اس کا علاج کیا ہے تو فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کے اس فرمان پر غور کریں دیکھیے دنیا کی جو محبت بڑھتی ہے وہ اپنے سے آلہ کو دیکھ کر بڑھتی ہے آج جو ہرس بڑھتی جا رہی ہے اس کا ایک سب سے بڑا سبب فلمیں اور ڈرامے ہیں کہ فلمیں اور ڈراموں میں وہ عیاشیاں دکھائی جاتی ہیں اور پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو نام و نمود ہو گیا اس نام و نمود کی وجہ سے بھی دنیا کی محبت اور بڑھ گئی صحابہ کرام علیم اردوان کو حضور نے کسی کو بھی پکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو پکا گھر بنانے کی اجازت نہ دی اس کی وجہ یہی تھی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے اندر مال و دولت کی ہرس بڑھے گی یہاں تک ایک صحابی رسول نے اپنے گھر کو پختہ بنایا اور اسے اس پر گنبت بنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسندیدگی سے دیکھا تو آپ نے اس کو توڑ کے برابر کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے تو سب سے بڑا جو دنیا کی محبت بڑھنے کا جو سبب ہے وہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا ہے اور یہی ایک دوسرے کی نقل ایسا سے برتری حاصل کرنے کا جذبہ اور میں سب سے آگے ہو جاؤں اور ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو ہے اس نے ہمیں تباہ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بہت پیارا حل اشاد فرمایا پر میں ادا نگرور آشا من خدا علیہ فلم الخل جب تمہاری نظر اس پہ پڑے جو مال میں تم سے آگے ہو فلام اصفل من ہو تو تم اسے دیکھو تمہیں چاہیے کہ وہ اسے دیکھے جو تم سے ادنا ہے اپنے سے نچلے شخص کو دیکھا جائے اولا تنور الا من ہوا فو اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اگر آپ فلیٹ والے ہیں ایسی بستیوں میں ذرا جائیے کہ جو فٹ پر سوتے ہیں ان کے پاس چھت موجود نہیں ہے ایسے غریبوں سے تعلقات پیدا کیجیے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ایسے غریبوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا یا ہمارے برابر والوں کے ساتھ ہے یا ہم سے اعلیٰ لوگوں کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے حص بڑھتی ہے اور ناشکری پیدا ہوتی ہے ایک تو اس کا یہ حل ہے دوسرا دنیا کی محبت نکالنے کا دوسرا حل یہ ہے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوچ اتا فرمائی آپ نے فرمایا کہ میتہ خلاقت اہلو امعل و املوح میت جب قبر میں جاتی ہے تو تین چیزیں اس کے رشے رہتی ہیں یعنی مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک اس کے رشتہ دار ہیں گھر والے ہیں ایک مال ہے اور ایک اس کا عمل ہے آپ نے فرمایا کہ مال گھر پہ رہ جاتا ہے رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں لیکن قبر پر رشتہ دار بھی باہر کھڑے رہ جاتے ہیں اور قبر کے اندر اس کے اعمال آتے ہیں تو جب قبر کی سوچ پیدا ہو تو پھر دنیا کی محبت نکل جاتی ہے انسان مرنے والوں اور اٹھنے والے جنازوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے اور خصوصا اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو خوب اللہ کی راہ میں دے چونکہ مفسرین فرماتے محدثین فرماتے ہیں کہ جب انسان یہاں کی ساری چیزیں آخرت میں بھیجے گا تو پھر انسان کی فطرت ہے کہ جہاں اس کا مال ہوتا ہے وہیں جانے کا دل چاہتا ہے تو جب اس نے آخرت کے گھر کی تیاری کی ہوگی تو یہاں سے وہاں جانے کا دل چاہے گا اور دنیا کی محبت نکل جائے گی اور فرمایا کہ دنیا کو یہ سمجھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے سجن المومن و جنت الکافر تو ہمیں یہاں قید میں رہنا ہے شریعت کی پابندی کی قیدیں ہیں اور جو اسے قید خانہ سمجھے گا اللہ آخرت میں جنت عطا فرمایا تو جب یہ سوچ بنے گی تو وہ دنیا کی محبت سے بچتے ہوئے شریعت کی پابندی کرے گا اور پھر فرمایا کہ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے آج دنیا کی جتنی بھی دولت ہو کتنی بھی دولت ہو کروڑ پتی ہو بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو وہ یہ غور کرے کہ میں کب تک اس دنیا میں رہوں گا کہ قبر و آخرت کی جو سوچ ہے اس سوچ کو اس انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ میں کب تک دنیا میں رہوں گا اور وہ سوچے کہ مثلا میری عمر اس وقت تیس سال ہے اب میں زیادہ سے زیادہ مزید تیس سال زندہ رہ سکتا ہوں وہ یہ غور کرے اور پھر یہ سوچے کہ مجھے تیس سال گزارنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو اتنا مال میری ضرورت کا ہے تو ضرورت کا مال رکھ لے اور اس سے زائد جتنا بھی ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دیں اب جو ضرورت کا مال ہے اس میں جیسے جیسے عمر گھٹتی جائے وہ اس مال کو بھی نکالتا جائے کہ اب عمر کم ہو گئی اب تو مال کی مجھے اتنی حاجت نہیں ہے یہ ابتدائی اسٹیج ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس اسٹیج پر پہنچے گا کہ وہ یہ سوچے گا کہ تیس سال دیکھے کس میں ہے کل کا بھروسہ نہیں آج اگر میری جو ضرورت ہے اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ بے اعتبار ہے اگر آج آنکھ بند ہو جائے تو یہ مال کس کا ان کا ہوگا اصل میں بات کیا ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتی ہے دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر جب تک دل کی صفائی نہ ہو دنیا کی محبت نکلتی نہیں ہے آئیے فری پاک کی روشنی میں ہم یہ سماعت کریں کہ دل کی صفائی کیسے ہو عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا القلوب تستما یستدید ہو جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے قیلا وما جلا اوہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کیسے ہو یہ زنگ کیسے دور ہو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے تو جب وہ موت کو یاد کرے گا امام غزالی علیہ رحمٰن نے موت کو یاد کرنے کا بہت ہی پیارا طریقہ اشاد فرمایا آپ نے فرمایا کبھی تنہائی میں بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو کہ میرا میرے فلاں میرے فلاں رشتے دار میرے والد میری والدہ میری, والد میری دادی میری دا میری نانی اس طرح کے مختلف رشتہ داروں کو تصور ملا ہے ان کا کھیلنا ان کا ہنسنا ان کا باتیں کرنا ان کا مزہ کرنا دنیا کی عیاشی کرنا اس طرح کے جو بھی واقعات ہوں اپنے رشتہ دار اپنے دوستوں عزیز و وقار دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تصور ملا ہے خاص طور پر جس سے زیادہ قرب ہو اس کو تصور ملا ہے اور یہ تصور کرے کہ وہ زندہ ہے اور سب کچھ وہ اس کو تصور کرنے کے بعد اب یہ سمجھے اس کا انتقال ہوا اور میں نے اسے قبر میں دفن کیا وہ سارے تصورات کو لانے کے بعد اب یہ سوچے کہ ایک نہ ایک دن مجھ پر بھی وہ آئے گا کہ وہ دن ضرور آئے گا جو میرا آخری دن ہوگا تو بس جب وہ موت کا تصور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو حضور فرماتے ہیں دل پاکیزہ ہو جائے گا اور جب دل سے زن دور ہو جائے گا تو دنیا کی محبت ختم ہو جائے گا اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے کہ قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا یہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب ہے اور فرمایا کثرت توبہ توبہ کی کثرت کی جائے اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت دور کرنے کے لیے ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائے اچھے نیک دیندار شخص کو اپنا دوست بنا لے ان شاء اللہ وجل جب وہ یہ ساری بہاروں میں پہنچے گا تو دنیا کی محبت اس سے نکل جائے گی دنیا کی محبت اگر نکل گئی تو بڑی کامیاب زندگی گزارے گا اور اگر دنیا کی محبت باقی رہی تو یہ دنیا ہمیں تباہ کر دے گی ہمیں برباد کر دے گی پیارے و محترم بھائیوں اس میٹھے زہر کا علاج بہت ضروری ہے اور اس علاج کے لیے ایک بہترین موقع الحمد رمضان المبارک ہوتا ہے کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ کہ جس کے دن بھی برکتوں والے ہوتے ہیں راتیں بھی برکتوں والی ہوتی ہیں جس میں انسان روزے رکھتا ہے اور روزے کی برکت سے نفس اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور شیطان بند ہوتا ہے اور رمضان کی وہ مبارک راتیں کہ جب منادی یہ ندا دے رہا ہوتا ہے،, ہے کوئی رحمت کا سوالی کہ اس پر رحمت کی جائے ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس پر مغفرت اسے مغفرت کی بشارت دی جائے ایسی آ رہی ہوں اور ہم تراویح میں موجود ہوں قرآن سمجھ رہے ہوں سمجھنے کے بعد قرآن تراوی میں سماد کر رہے ہوں ایسا یادگار رمضان جب ہم گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی قرآن کی برکتوں سے ایسا کرم ہوگا رمضان المبارک کی بہاریں ہوں گی جہاں ہم رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اس ذلیل دنیا کی محبت نکلنے کی دعائیں کریں گے اللہ کرم فرمائے گا اور اللہ تعالی ہمیں اس یادگار رمضان گزارنے کے صدقے میں انشاءاللہ عزوجل اللہ از عز وجل ہمیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے گا اور دنیا کی ذلیل محبت ہمارے قلب سے نکل جائے تو آج سے ذہن بنائیے تقریباً ڈیڑھ مہینے سے بھی زائد عرصے پہلے آپ کی خدمت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے ابھی سے ذہن بنائیے کہ یادگار رمضان گزارنا ہے اپنے اوقات کی ترکیب کیجئے سیٹنگ کیجئے اور ذہن بنائیے کہ رمضان یوں تو کئی گزارے ہیں لیکن ایک رمضان تو ایسا گزر جائے اور الحمدللہ پچھلے سال جب یہ تلاوی پڑی گئیں سوا آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ پونے ایک بجے تک یہ نشست ہوتی تھی آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کو ہو ساڑھے چار گھنٹے لیکن اللہ کا کرم اتنا اور یہ قرآن کی تاثیر ہے الحمدللہ تمام ہی لوگوں کی یہ اکثر لوگوں کے تاثرات تھے کہ ہم جو سوا پارا مسجد میں ایک گھنٹے میں ادا کرتے ہیں وہ ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن جو قرآن کی بہاروں میں تراوی سنتے ہیں اس میں اتنا ذوق آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ قاری صاحب پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں الحمدللہ رب العالمین ایسا ذوق بھی بنا کہ حافظ صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس سے پہلے قرآن کا ترجم و تفسیر سنتے ہیں اور پھر چار اکاد کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو جب جب قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر سننے کے بعد جب حافظ صاحب قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے الحمد ایسی رحمتوں کی بارشیں ہوئیں کہ حافظ صاحب پر بھی رقت تاری ہے سامعین پر بھی رقط تاری ہے اور وہ جو ذوق ہے کہ قرآن اس طرح سنا جائے کہ جب جب تراوی کے اندر عذابی کی آیا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے وہ ذوق اور وہ کیفیات کے نمونے نظر آئے الحمد للہ اللہ تبارک کا وطالعہ کا کرم ہے آپ بھی اپنا ذہن بنائیے اور قرمانی دیجیے دنیا کے لیے لوگ کتنا کچھ کرتے ہیں رمضان المبارک میں لوگ ساری ساری رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور رمضان کو کہتے ہیں کہ دنیا کمانے کا یہ مہینہ ہے ہم کہتے ہیں رمضان نیکی کمانے کا مہینہ ہے وہ پوری پوری رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں دن کو بھی نہیں سوتے درزیوں کی حالت دیکھیں اور کتنی محنت مشقت کرتے ہیں ہم صرف تین چار گھنٹے جب اللہ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور قرآن و حدیث کے نور سے ایسا مستفید فرما دے ایسا مستفید فرما دے کہ دنیا کی ذلیل محبت ہمارے دل سے نکل جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دل جگمگا اٹھے اور قرآن کے زرین اصولوں پر ہم عمل پیرا ہو جائیں اما علینا البلا۔